آج ہم نے ساتویں پارے کی تلاوت کی ہے اس میں ایک جگہ پر اٹھارہ انبیاء کے نام آئے ہیں اتنے نام پورے قرآن میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہیں یہ ہے سورت الانعام اور آیت نمبر ہے اللہ بھلا کرے آپ کا آیت نمبر تریاسی ساتواں پارہ ہے سورت کا نام سورت الانعام ہے آیت نمبر ہے 83, 84, 85, 86 ان چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ انبیاء کے نام ذکر کیے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اٹھارہ انبیاء کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سب ہدایت پر تھے یہ سارے اللہ کی طرف سے لوگوں کو صحیح راستے کی تعلیم دیتے تھے لیکن آیت نمبر اٹھاسی میں کہا و لو اشرکو ان ہمکان یا منون اگر ان سے شرک ہو جاتا تو اللہ تعالی ان کی ساری محنت کو نامنظور کر لیتا اب یہ انبیاء تھے زکریا علیہ السلام یاہیا علیہ السلام سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام ایوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یہ تو توحید کا طرز دینے کے لیے آئے تھے لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے تھے یہ تو اس طرح ہو گیا جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں بیٹی کہہ رہی ہوں تجھے اور بہو سن تو ہمارے یہاں ہے نا کہ بیٹی کہہ رہی ہوں تجھے لیکن بہو سن تو بیٹی تو نے یوں کر دیا آٹا گرا دیا نے یوں کر دیا نے برتن خراب کر دیے ہمارا گھر برباد کر دیا بھائیوں کا خیال نہیں کر اور سنانا بہو کو شیریں نہیں ہو رہی میں اتنا شور بھی کر سکتی ہوں تو اللہ تعالی نے مخاطب نبیوں کو کیا سنانا ہمیں ہے نبی تو دنیا میں شرک کرنے نہیں آئے تھے نبی تو دنیا میں شرک مٹانے آئے تھے وہ تو اللہ کی توحید کا سبق دینے آئے تھے یہاں تو اللہ نے اٹھارہ امبیا کا ذکر کیا چوبیسویں پارے میں اللہ تعالی نے حضور صلیم کو خطاب کیا یعنی شرف کتنا اللہ کو ناپسند ہے چوبیسواں پارا ہے سورت کا نام سورت الزمر ہے اور یہ آیت نمبر ہے جناب پینسٹھ چوبیسواں پارا اور سورت زومر آیت نمبر آیت نمبر پینسٹھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لرکتا اے نبی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام اللہ کے محبوب لیکن کیا یہ سنانا تھا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ تعلیم دینی تھی کہ اللہ کے یہاں بدترین جرم وہ شرک ہے شرک اسے کہتے ہیں شرک اسے کہتے ہیں کہ جو صفات اللہ کی ہے وہ کسی اور میں تلاش کرنا مثلا عزت ضلع اللہ کے ہاتھ میں ہے رزق کی تنگی و اللہ کے ہاتھ میں ہے صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے اولاد کا دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اب اگر میں یہ سمجھوں کہ جناب وہ گیارہویں دینے سے بڑی برکت ہوتی ہے چادر چڑھانے سے بڑی برکت ہوتی ہے مدھار پہ جانے سے آپریشن ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو اللہ کے لیے خاص ہے اگر میں کسی مخلوق میں تلاش کروں گا کسی زندہ مردہ نبی ولی فرشتہ کسی میں بھی تلاش کروں گا اللہ کی باتیں تو میں شرک کروں گا اللہ تعالی نے فرمایا اگر شرک کے ساتھ نیکیاں کرو گے تو نیکیاں ساری نیکیاں ساری نیکیاں ساری برباد ٹریٹ نمازیں پڑھتے رہیں گے روزے رکھتے رہیں گے قبر پہ جھکتے رہیں گے چادریں چڑھاتے رہیں گے پھول ڈالتے رہیں گے نیکیاں کرتے رہیں گے نیکیاں ڈیلیٹ ہوتی رہے گی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرف کے ساتھ نیکیاں قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نیکیاں توحید کے ساتھ قبول کرتے ایک اللہ پریمان اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی پہلی نصیحت یا بنائی اللہ تو شرک بے میرے پیارے بیٹے شرک نہ کرنا شرک سے اپنے آپ کو بچانا شرک سے ہم اپنے آپ کو بچائے اپنے گھر کو بچائے اپنے بچوں کو بچائے اور انہیں توحید کی تعلیم دے کہ ہمیشہ اللہ کو وحدہ شریک مانو ہر نفع نقصان ضلعت عزت راحت خوشی دنیا آخرت کی صرف اکیلے اللہ کے ہاتھ میں فلامہ اگر میرے اللہ نے میرے لیے عزت کا فیصلہ راحت کا فیصلہ رزق کی وضعت کا فیصلہ کیا ہے کائنات کی کوئی مخلوق اسے روک نہیں سکتی وہ مایوم سکھ فلاں لہو اور اگر میرے رب کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوا ادھر ہاتھ ادھر ہاتھ یہ وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک میرا رب نہیں چاہے گا تو یہ عقیدہ مومن کا مضبوط ہونا چاہیے قرآن ہمیں اس عقیدے کی دعوت دیتا ہے کہ ہمیشہ توحید پر قائم رہو ہر نفے نقصان کو اللہ کی طرف دیکھو ہر عزت ذلت کا مالک اللہ ہے زندگی موت کا مالک اللہ ہے صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے اللہ تعالی کے سوا کسی انسان کے اختیار میں کچھ ہاں بزرگوں سے دعاؤں کا کہہ سکتے بزرگوں سے دعاؤں کی درخواست کر سکتے ہیں اپنے والدین سے دعاؤں کی درخواست کر سکتے ہیں اپنے اساتذہ سے کر سکتے ہیں صحابہ حضور سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرو لیکن مانگنا اللہ سے مانگنا کس سے ہے اللہ سے اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر پختگی دے تو میں نے کہا تھا قرآن میں دو چیزیں ہیں جو اعمال کو برباد کرتی ہے ایک تو شرک ہو گیا دوسرا عمل کیا ہے سورت الحجرات چھبیسواں پارا آیت نمبر دو سورت کا نام کیا ہے سورت الجرات کون سا ہے چھبیس آیت نمبر دو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے اپنی آواز میرے نبی کی آواز پر اونچی کی یا تم نے نبی کے سامنے ایسی گفتگو کی جیسے آپس میں دوست ہم عمر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا دوسری چیز اللہ نے ہمیں یہ بتائی کہ میرے نبی کا احترام میری نبی کی تعظیم میرے نبی کی تقریب وہ ضروری ہے توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی گستاخی کریں یہ مطلب نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کا احترام پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام آپ کی تعظیم وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو اگر ہم نے یہاں کہیں کوتا کی تو اللہ نے فرمایا اگر میرے نبی کی عزت میں اکرام میں احترام میں کوئی کمی تم نے کی تمہارے اعمال میں مٹا دوں گا ختم کر دوں گا لہذا بسا اوقات کیا ہوتا ہے جب ہمیں کوئی کہتا ہے نا یہ حضور کی سنت ہے سنت ہے ہم سنت او بھائی کیا مطلب اس کا او بھائی حضور کی سنت ہے اگر میں عمل نہیں کر رہا تو میں یہ کہوں دعا کرو یار میں کمزور ہوں بھائی اللہ مجھے توفیق دے دے اگر کوئی مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور میں اس پہ عمل نہیں کر رہا تو میں یہ سنت ہی تو ہے نا یہ بڑا خطرناک جملہ ہے اور آج یہ عام ہے آج یہ عام ہے سنت یہ نا قرآن میں بتاؤ او بھائی اللہ کے رسول کی احادیث قرآن کی تشریح ہے کتاب و سنت اسلام کے دو پلر ہے اللہ کا کلام اللہ کے نبی کے ارشاد اس لیے کبھی یوں نہیں کہنا چاہیے کیسے سنت ہی تو ہے نہیں اگر میں عمل کر رہا ہوں میں کہوں جی الحمدللہ میں سنت پر عمل کرتا ہوں اور اگر میں نہیں کر رہا تو کہوں دعا آ اللہ مجھے توفیق دے لیکن نہیں کہ میں کہوں یہ سنت ہی تو ہے یہ بڑا خطرناک جملہ ہے اس لیے اس میں احتیاط کرنا چاہیے یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ اس سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں شرک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی سے آپ کی زندگی میں آپ کی مجلس تھی آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کی احادیث ہے آپ کی طرز زندگی ہے آپ کی سنتیں ہیں اس کے اکرام و احترام اپنی زندگی میں لانا ہے یہ ہر مومن کا عمل ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق بطافت.